بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ درس جاری ہے اور آج کی درس میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے پچھلے درس کے متعلق دو باتیں میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاد کے متعلق جو جنگ کا نام اور سلطان کا نام بھول گیا تھا تو جنگ کا نام شقحب ہے جو سن سات سد ہجری میں ہوئی اور سلطان کا نام جن کو انہوں نے امیر بنایا سلطان محمد بن قل المملوکی اور دوسری بات ایک اعتراض تھا کسی ساتھی کا کہ, کہ میں نے یہ کہا تھا کہ غدر کرنا دھوکہ دینا اور یہ بھی غلط فہمی میں شمار کر لیں آپ کہ میں یہ کہا تھا پچھلے درس میں کہ غدر اور دھوکہ جائز نہیں ہے شرار اچانک قتل کرنا دھوکہ دے کے قتل کرنا جائز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ میں دھوکہ جائز ہے جنگ میں تو جوٹ بھی آپ بول سکتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور صحابہ کرام نے جنگی محتا میں جیسے کہ میں نے قصہ بیان کیا, کیا تھا کہ ایسے دن خال بن ولی ادراسلائن ہوں جب دیکھا کہ دو لاکھ کے شکنجے میں تین ہزار مسلمان جو تھے دو لاکھ کافر تھے ایک طرف وہ تین ہزار مسلمان تھے تو ان کو وہاں سے نکالنا تھا تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی جس میں یہ دھوکہ تھا کہ جو دائیں جانب والے تھے بائیں کر دیا بائیں کو جا دائیں جانب کر دیا اور پیچھے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ مٹی چلتے رہو تاکہ یہ پتہ لگے گرد کو غبار ہے تاکہ دشمنوں کو یہ پتہ چلے کہ پیچھے سے کوئی اور فورس آ رہی ہے یہ بھی تو دھوکا ہے اور آپ کو تو دھوکہ جائز نہیں ہے اس کے جواب پہلی بات یہ, بات یہ میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کے نصوص جو ہیں ان کو آپس میں ٹکرانا شرائن جائز نہیں ہے جو بات کل میں نے بیان کی تھی پچھلے در سے میں نے بیان کی تھی وہ احدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احدیث کی بنیاد پر بات کی تھی اور یہ حدیث جو آپ بن کر یہ بھی صحیح ہے تو آپس میں دونوں کو ٹکرانے کی کوشش نہ کیا کریں نمبر دو اگر کسی مسئلے میں تضاد یا ٹکراؤ آپ کو نظر آئے تو یاد رکھیں شریعت میں ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں ہے نہ قرآن مجید کی آیت آیت آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے اور نہ دو صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ ہے تباد ہے اور نہ ہی حدیث کا قرآن مجید کے ساتھ ٹکراؤ ہے یہ قاعدہ رکھ لیں آپ کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ بولنے والی کوئی ذات نہیں ہے ومن اصدق من اسد مین اللہ عقید اور اگر کوئی تواد ہمیں نظر آئے تو یہ ہماری کم علمی ہے کم فہمی ہے اگر ہم تھوڑا سا غور سے ان حدیث پر نظر ڈالیں گے یہ اس مسئلے کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس مسئلے میں خاص طور پہ میری یہ گزارش ہے جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ اور بات ہے جو بات میں نے بیان کی تھی وہ اور ہے میدان جنگ اور خانہ جنگی میں فرق ہے میں بات کروں خانہ جنگی کی ایک مسلمان ملک کے اندر آپ ایک بم بلاسٹ کرتے ہو ایک کافر کو مارنے کے لیے دس مسلمان مر جاتے ہیں یا ایک کافر کو گاڑی پہ جاتے ہوئے شوٹ کر دیتے ہیں اچانک جو ایک عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک میں داخل ہوا ہے یہ غداری ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر کی بات ہو رہی ہے اور میدان جنگ میں تو جائز ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ میدان جنگ میں جہاد ہو رہا ہے جس کو آپ جہاد سمجھ رہے ہیں وہ میدان جنگ لگا ہوا ہے یا شہروں کے اندر یہ ہو رہی ہیں اور شہر کون سے ہیں کہ نیو یارک واشنگٹن کا شہر ہے جس کے اندر یہ کاروائی ہو رہی ہیں یا مسلمان اپنے, اپنے, اپنے شہر ہیں اپنی بلڈنگیں گرا رہے ہیں اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں اپنی جان کو لے رہے ہیں اپنا خون اپنا خون بہا رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ شریعت کے جو نصوص ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں آج کے درس کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں نمبر ایک کہتے ہیں دیکھیں توحید بھی ضروری ہے سلحت اللہ وبرکاتہ توحید بھی ضروری ہے اس کا انکار ہم نہیں کرتے لیکن جہاد پہلے ہے جہاد کے بغیر توحید کی دعوت ناممکن ہے پہلے جہاد ہے پھر توحید ہے صحابہ کرام افران اجمائین نے یہ تعلیم دی تھی کہ توحید کو جہاد کے ذریعے پھیلاؤ اور انہوں نے املن بھی یہ کر کے دکھایا کہ توحید کو پھیلائے جہاد کی جہاد کے ذریعے سے اس کے جواب میں نمبر ایک مقدمے کے طور پر اجمالی جواب میں میں یہ بات بیان کر رہا ہوں پھر تفصیل بھی اس, اس غلط سے کے خاص جواب بھی دیتا ہوں مقدمے کے طور پر جو اجمالی جواب ہے وہ یہ ہے نمبر ایک کہ آج امت میں شرک موجود ہے اور امت لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہی ہے تو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جنہوں نے توحید کو سمجھا ہے کہ وہ شرک کو مٹائیں اپنی امت سے آج شرک ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں شرک دوسرے ملکوں میں تھا کافر ملکوں میں تھا خود صرف سے پاک تھے ان کے گھر پاک تھے یہ کبھی نہ سمجھنا کہ صحابہ کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے کے گھروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا اور ان کے گھر شرک سے پاک تھے بجائے سے پاک تھے اور نہ سے پاک تھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے ہرام نہیں کھائے گا ہر کسی جب گھر سے نکلتے تو ان کی بیوی بی دروازے پہ آ جاتی دیکھیں اگر حلال سے کچھ چیز مل جائے روٹی روزے تو لے کے آنا اگر نہ ملے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں بھوک برداشت کر سکتے ہیں جنم کی آگ برداشت ہم سے نہیں ہوتی حرام کمی ہمیں ضرورت نہیں ہے اگرچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان کا ایمان ان کا عقیدہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے لیکن بیوی بی کا ساتھ دیکھیں تو ان کے گھروں میں شرک نہ تھا ان کے شہروں میں شرک نہ تھا تو آج امت پر واجب ہے ہر اس شخص پر واجب ہے جس نے توحید کو سمجھا ہے کہ وہ جہاد کرے ضرور کرے لیکن علمی جہاد اور علم حاصل کرنے کے بعد توحید اور سیاقیدے کا علم اپنے گھر کو سدھارے اپنے مسلمانوں کو سدھارے جو کلمے بھی پڑھ رہے ہیں اور شرک کے دل میں بھی غرق ہو چکے ہیں ورنہ یاد رکھ قیامت کے دن سوال ہوگا سب سے سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غیر ترجمان ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور آپ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میدان میں شرمے میرا بندر تیرے گھر کے اندر یا تیرے گھر کے ساتھ, ساتھ تیرے پڑوسی ہے شرک میں غرق ہو چکا تھا شرک پر ہی اس کی موت ہوئی ہے تم نے اس کے لیے کیا, کیا ہے آپ تیار کر لیں اور جو دور والے ہیں ان کا بھی حق عائد ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو چھوڑ دیں مرنے دیں پسنے دیں ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ پر فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے ایک مہم ہے ایک اہم ہے اس فرق کو سمجھ لیں جو اہم ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جو کلبا پڑھنے والے مسلمان ہیں جو شرک کے درد میں پھنسے ہوئے ہیں اکثر لوگ اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں اور الحمدللہ للہ توحید کی دعوت سے الحمدللہ جو کئی سالوں شروع ہو چکی ہے الحمد اس کا اثر آنکھوں سے دیکھے میں خود کیا تھا آپ لوگ کیا تھے میں خود بریلوی تھا آپ بریلوی تھے یہ بریلوی تھے وہ بریلوی تھے ہم نے اطر نکالا اس توحید کی دعوت سے نکالا ہے ذخیر دل لوگوں کو جن لوگوں نے ہم تک اس دعوت کو پہنچایا اور ہمیں کیا پتا تھا اور جو جہاد ہے تلوار کا وہ جو تا قیامت ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی مائی کلال روئے زمین کے اوپر اس جہاد کو روک نہیں سکتا جسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس جہاد کی بھی غوابط ہیں شریعت میں اس کی بھی شروط ہیں اس کی بھی حدیں ہیں کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شریعت میں اپنی منمانی سے عبادت نہیں ہوتی اپنی عقل کی بنیاد پر عبادت کبھی نہیں ہوتی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے خاص حد ضوابط بیان کیے ہیں اس کے مطابق جہاد کریں نمبر دو جہاد کی جو جتنی بھی آیتیں آپ پڑھنے قرآن مجید میں سبحان اللہ اللہ تعالی حکمت دیکھیں اور قرآن مجید کی بلاغت اور فصاحت دیکھیں فتقواہ فتقواہ فتق واہ کا لفظ ضرور ساتھ بل... آپ کو ملے گا اور تقوا کا بنیاد تقوا کی بنیاد ہے توحید صحیح عقیدہ جہاد کرنے والے اچھی طرح یاد یادوں کو ارے وجہ کیا ہے تقوا کیوں ہے توحید پہلے کیوں ہے کیونکہ قتل کرنا ہے کسی کا یا خود آپ کا اپنا قتل ہونے والا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کوئی پکنک نہیں وہاں پہ جا کے آپ کو کوئی کھانا اچھا کھانا ملے گا یا پھولوں کے برسات ہو گی آپ کے اوپر وہاں پر خون کسی کا بہانہ یا اپنا اپنا خون بہے گا آپ کا تو اللہ تعالی سے ڈرنا کسی کا خون بہانے سے پہلے سب سے پہلے توحید ہے اور جو مفصل اس کا جواب ہے نمبر ایک کہ تجب کی بات تو مجھے یہ ہو رہی ہے اور شاید سننے والوں کو بھی ہو رہی ہو کہ توحید سے جہاد کب پہلے ہوا میرے بھائی کل میں توحید ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے اور جہاد ارکان اسلام میں سے ہے ہی نہیں تو دونوں کا آپس میں دونوں کو آپس میں برابر کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہاں پہ ارکان اسلام اور کہاں پر وہ چیز جو ارکان اسلام کا حصہ نہیں ہے اس کے مطلب نہیں کہ وہ جہاد دین کے حصے بھی نہیں ہے بعض ساتھی جو جوش میں آ کے سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہہ کہ دین کا حصہ نہیں ہے میں یہ کہتا جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے در اسلام سے خارج ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ بات انصاف نہ انصافی نہ کریں جوش کو ایک طرف رکھ دیں اور سمجھداری سے بات کو سنیں اور ضرورت سنا ہی الجہدی سے اسلام کی جو بلندی ہے جو خوبصورتی ہے جس سے اسلام بلند ہوتا ہے اور عزت ملتی ہے اسلام کو ہی جہاد اس کا ہمیں کوئی شک نہیں کوئی انکار نہیں ہے ہرگز نہیں لیکن توحید سب سے پہلے ہے نماز سے بھی پہلے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ساتوے اسمام پر فرض کی ہے زمین پر فرض نہیں کی نماز کو اس سے بھی پہلے توحید ہے لیکن ساتھ شاید بعد ساتھ جو جوش اور جذبات نے ان کو یہ بھلا دیا ہے کہ توحید پہلے بعد میں جہاد ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں تیرہ سال جہاد تو کرتے رہے کون سا جہاد تھا علم سے جہاد تھا علم حاصل توحید کے علم کی دعوت صحابہ کرام نے تیرہ سال مکی زندگی میں توحید کا علم حاصل کرتے رہے فتق اللہ کو سمجھتے رہے فتق اللہ کا مطلب کیا ہے تیاری ہو رہی ہے اس جہاد کے لیے جس کو آج بغیر تیاری کے کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے جہاد ہے اور کوئی بھی مرتح شہید ہے نہیں میرے بھائیوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تیار کیا ہے صاحبہ کرام کو تیرہ سال تربیت کرتے رہے ہیں توحید کا علم اللہ توحید کا علم میں کیا ہے آپ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے توحید کا مطلب ہے مشکل علم ہے اس کے لیے خاص کی کتابوں کی ضرورت ہے اس کے لیے خاص یونیورسٹی میں داخلے لینے کی ضرورت ہے سب سے پیچیدہ اور مشکل علم ہے نہیں میرے بھائیوں توحید آپ کی زندگی ہے توحید جو آپ کے دگندر دل دل ایمان ہے وہی توحید ہے لیکن اس کو آپ نے سمجھا نہیں ہے جو آپ زبان سے لا الہ اللہ تو یہی توحید ہے لیکن کاش آپ اس کو سمجھ لیتے توحید کا مطلب ہے سمپل لفظوں میں کہ اللہ تعالی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا میرا اٹھنا بیٹھنا میرا چلنا پھرنا میرے حرکات و السکنات میرا قور الفیل سارا تیرے حوالے ہیں تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے تو ہی میرا مشکل کشا ہے تو ہی میرا حاجت روا ہے تو ہی میرا خالق ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میری زندگی موت کا مالک ہے جو کچھ تو اس کائنات میں کرتا ہے تو کر سکتا ہے تیرا حق ہے میں ضعیف ہوں کمزور ہوں حقیر ہوں تو ہی میرا مالک ہے تیرے رحم و کرم سے یہ دنیا چلتی ہے تیرے رحم و کرم سے ہم زندہ ہیں یہ مشکل ہے اللہ تیرے رضا کے لیے میں اس زندگی اس اس علیہ اللہ اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے میں زندگی بسر کروں گا تجھ سے وعدہ ہے یہ توحید ہے کہاں پر یہ قدم رکھنا ہے کہاں پر نہیں رکھنا اس یہ قدم جب چلتے ہیں کہاں پر رکھنا کہاں پر نہیں رکھ قدم قدم پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہے یہی تو توحید ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کتنی عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ یہ سمجھنا یہ تو حید موصفات ہے میرے توحید الہیت ربوبیت تھی اور یہ ذات جو اتنی عظیم ذات ہے یہ کیسی ذات ہے یہ توحد موصفات ہے یہ ساری توحید ہیں فتق اللہ اس کی بنیاد ہے توحید جو آپ مسجد سے نکلتے ہیں اس پریکٹیکل مثال لے لیں مجھ سے ایک دو تو آپ رکتے کیوں ہیں پاؤں کی طرف دیکھتے کیوں کون سا آگے کرنا ہے کون سے پیچھے کرنا ہے یہی تو توحید ہے میرے بھائی حالانکہ سنت ہے فرض نہیں آپ کے اوپر کہ دائیں پاؤں سے داخل ہو بائیں پاؤں سے خارج ہو مسجد سے جو ذکر آپ پڑھتے ہیں تھوڑی سی دیر رکتے ہیں کس چیز کا آپ کس چیز آپ کو روکا ہے سب اللہ نے روکا ہے یہ ای تو ہے میرا بھانجا ہے باتھ روم جا رہا تھا دوڑتے دوڑتے باتھ روم کی طرف گیا پھر واپس آئے تھوڑی دیر پاؤں کی طرف دیکھا کچھ پڑھا اس بیچارے کی پیچھے ادھر ہی نکل گئی <laughs> تو میں نے بلایا کیا کیا, کیا تم نے یہ تو میں دعا بھول گیا تھا عمر پانچ سال چھ سال ہے اس بچوں کو سمجھایا گیا ایک دو مرتبہ ماشاء اس کو سمجھ آ گئی اب بچے اندر بھی گیا پھر اس کو پتا چلا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے باہر نکلا وہ اس بیچارے کا کام تمام ہو گیا <laughs> لیکن اس نے دعا بھی پڑھی ارے بلا میں حکومت جتنی بھی اس پر بےچارے پریشانی میں جلدی میں پڑھی پڑھی اور پاؤں کو دیکھ کے اندر گئے کس چیز نے اسے باہر نکالا اس بچے نے وہ سمجھے جو آج بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے بچے ہیں کیونکہ بچہ وہ چیز لیتا ہے جو آپ نہیں لے سکتے ہمارے ذہن تو بھرے ہوئے بچے کے ذہن خالی ہے آپ کچھ بھر کے تو دیکھیں اس کے اندر اور پھر ڈیزرٹ لیں اس سے آپ کی تربیت ہے آپ ہی کو فروٹ ملنے والا ہے اور امت کو اس کا فروٹ ملنے والا ہے یاد رکھیں کل ہم بچے تھے آج ہم خود سامنا کریں جو کچھ ہو رہا ہے اس ماحول کو ہم ہی بناتے ہیں کل بچے اس ماحول کو بنائیں گے آپ کی مرضی آپ اپنے اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں کہ اس امت کا ماحول کیسے وہ تبدیل کریں وہ یہ نہ بھولنا ان نغ لوگ رما بے قوم روما بے خوشی صورت حرت کے تبر گیارہ ہمیشہ یاد رکھنا تبدیلی چاہتے ہیں امت میں پہلے خود تبدیل ہو اللہ تعالیٰ پھر اس امت کے حال کو تبدیل کرے گا سلامت اللہ جب تک اپنے حال کو تبدیل نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے نہیں ہے کہ تبدیلی براہ تو صحابہ کرام مکی زندگی تیرہ سال توحید کا علم جہاد تھا تلوار کا جہاد نہیں تھا ابھی علم کا تو موجود ہے پہلے معاہد بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی ہے متقی پرہیزگار بنایا اللہ تعالی سے ڈرنے والا بنایا اسے کہتے ہیں جہاد کی تیاری پہلے تیاری کی ہے اور تقید کی بنیاد پر تیاری ہوتی ہے نمبر دو قرآن مجید میں جب اللہ تعالی حکم دیا جہاد کی تیاری کر وہ اعید اللہ مست اقائت تم قوت مومن میرے باقی خریج کس کو حکم دیا یہ کس کے لیے حکم ہے مومنوں کے لیے موحدین کے لیے واقون کو حکم دیا کہ تم جہاد کرو کیونکہ یہ کام ایرے غیرے کا نہیں ہے اور صاحب اکرام کو جو یہ حکم ملا انہوں نے اس تربیت کو حاصل کرنے کے بعد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی ان کی زندگی میں یہ کر دکھایا کہ موحد جہاد کرتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں تو پہلے توحید ہے کیونکہ یہ ایمان والوں کے لیے حکم تھا ایمان والوں کو حکم ملا ہے وہ کو حکم ملا ہے کہ جہاد کی تیاری کرو کس طریقے سے تیاری کرنی ہے تو پہلے جہاد ہے نمبر تین قیاماتین سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلا سوال کرے گا بندوں سے تم نے جہاد کیا یہ نہیں کیا کیا خیال ہے جی نواز کا سب سے پہلا سوال نماز کا میں توحید میرے بھائی عقیدے کے متعلق سوال ہوگا سب سے پہلے میز اجبت بلمور رسولوں کو کیا جواب دیا اگر یہاں سے پاس ہو گیا نا پھر باری عبادات کے عبادات میں سب سے پہلے سوال کا نمبر ہے نماز کا عبادات میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا متعلق اور معاملات میں سب سے پہلے سوال ہوگا قتل کا اس تقریب کو جاننا پہلے اس قابل بنے کہ آپ کے نماز کا حساب تو ہو اس قابل ہے جو آج شرک کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا نماز قابل قبول ہو گیا تالا کیا تو تب اس کا حساب ہوگا پڑھئے کے نہیں جب شرک ہر عمل کو عکارت کر دیتا ہے میں اجب تم تم رسولوں کو جواب کیا تھا رسول کیا لے کے آئے بد اللہ میں الہ اللہ صورت دھو میں دیکھ لیں جو بھی نبی آیا ہے اس نے یہی پیغام دیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے نمبر چار بعض ملک بغیر جہاد کی فتح ہوئے آپ کہتے ہیں جہاد کے بغیر لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے نا توحید پہنچ ہی نہیں سکتی کہ بعض ایسے ملک جو بغیر جہاد کے فتح ہوئے اور بغیر جہاد کے اسلام قبول کر لیا تو مثال جانتا ہے یمن انڈونیشیا یمن بھی انڈونیشیا انڈونیشیا ایسا ملک ہے واحد ملک ہے دنیا کا جس کی طرف کوئی جہاد نہیں ہوا کوئی یعنی اصل سے جہاد نہیں ہوا تاجر آتے جاتے تھے تاجروں سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اسلام میں داخل ہوئے اور چھٹے نمبر پر پانچویں نمبر پر جن لوگوں کو جن لوگوں نے توحید کو نہیں مانا توحید کا انکار کیوں کہ قتل کر دیا گیا کیا خیال ہے جزیہ دے کے چھوڑ دیے جزیا دے کے چھوڑ دیے لکم دی نکم کیونکہ جہاد کے اصل جو مقصد ہے وہ السلام علیکم کل میں توحید کی سر بلندی ہے اگر کوئی شخص توحید کو قبول کر لے آپ اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور اگر قبول نہیں کرتا اور جزیہ دیتا ہے تب بھی قبول کریں گے. تب بھی قتل نہیں کریں گے اگر یہ دونوں نہیں ہے پھر قتل ہوگا اور آخر میں اس میں جیسے میں شروع میں بیان کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد سے ہی کلمہ توحید پہنچا ہے جہاد بھی ضروری ہم یہ نہیں کہ نہیں لیکن پہلے کیا ہے اس پہ اختلاف ہے ہمارا تم لوگ کہتے ہو پہلے جہاد ہے پھر توحید ہے تو اچھی طرح سمجھ لے بات توحید ہمیشہ پہلے ہے بعد میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج شرک امت میں ہے کل شرک دوسرے ملک میں تھا کافر ملکوں میں تھا آج شرک امت میں ہے اس زمانے میں بھی جہاد کے ذریعے ہی سب سے پہلے توحید کی دعوت تھی اس امت میں جو شرک موجود ہے آپ کیا تلوار سے گردن اڑا کے ان کو توحید کا علم دیں گے کیا خیال ہے نہیں وہ جاہل ہیں توحید کا علم ان کو دے کے توحید کیا ہے جب وہ سمجھ لیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کو اور آپ کو اس دلدل سے نکالا بہت سارے اور مسلمان بھی ایسے اس طرح سے نکل جائیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے ہمارا